تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشن لا دے تو کیا تم سنتی ناؤ